سورت الع بارہ ساتویں ایک سو تین نمبر سے موسا علیہ السلاط السلام کا ذکر شروع ہوگا ہے الحمدللہ سلاد والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ عود بلالیم دو سو ستائیس نمبر سفر ہے اس طبع کا جو میرے پاس ہے عام آپ کے پاس وہی ہے صورت العراف آئس نمبر ایک سو تین سے موسا علیہ سلاد السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے صورت الاراف اور سورہ بود میں آپ جانتے ہیں کہ ہم پیا کا تذکرہ اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے <تصفح> علیہ لہلاطلام کے بعد بود اور سارے علیہ اللہ کا تذکرہ لوت علیہط و سلام کا اور سورہ بود میں ابراہیم علیہ سلاط و السلام کا شعیب کا علیہ علیہسلاطلام اور موسا علیہ صلاط والسلام پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلاطلام کے عسوائے حسنہ کو دیکھ کر دعوت کا وہ انداز اختیار کریں جو نبوی ہو جو آسمانی ہو جس کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا اور اپنے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملتِ ابراہیم کی پیروی کا دیا اور ان انبیاء اور رسل کو نبی ابد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی قرار دیا یہ سب ایک دین پر تھے شریعت حالات کے مطابق مختلف ضرور ہوا کرتی ہیں مگر دین اللہ کی طرف سے ایک یا ان ندین اسلام اللہ کے نزدیک دل صرف اسلام تو فرمایا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے باقی انبیاء کا علیم السلام اللہ نے فرما باسنا فضال منہ بہا پھر ہم نے سب کی موسیٰ علیہ السلاط والسلام کی بھی آیاتی نا اپنی آیات سے اپنی نشانیوں سے پھر کی طرف اور اس کے ملا کی طرف اور اس کے جو سردار تھے جو اس کا لشکر تھا تاغوت بغیر اپنے لشکر کے کوئی قوت نہیں رکھتا یہ جو اولیاء ہیں تاغوت کے یہی اس کے کیل ہے انہیں کی بنیاد پر ہو لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتا ہے اللہ سے آؤنا و مالا ہی فوزال آپ جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کے بعد سب سے زیادہ کثیر امت اور سب سے زیادہ ذکر موسا علیہ اللہ وسلام کا ہے اور سب سے زیادہ قوم کے ساتھ جو معاملات بیان کیے گئے ہیں انہی کے کیے گئے ہیں تو موسا علیہ اللہۃسلام کو اللہ نے جو فرآم اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تو معلوم ہوا کہ ان مقتدر لوگوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اگر اقتدار کو یہ غلط استعمال کرے تو اللہ رب العزت کی عبادت سے والد السلام لوگوں کو روکتے ہیں اور پھر جس طریقے پر بھی یہ چلاتے ہیں وہ طریقہ وہ اصول وہ رابطہ غیر اللہ کی عبادت ہے اور وہ جس نے بھی بنایا ہے اور جس کے نام سے بھی منصوب ہے حقیقت تو وہ شیطان ہے جو انہیں الہام کرتا ہے ان اصولوں کے بنانے کے لیے ان ضابطوں کے بنانے کے لیے جو اللہ کے اصول اور ضابطے نہیں ہیں مگر جس کی طرف وہ منسوب ہے وہ تاغوت ہے جو ان پر عمل کرواتا ہے وہ تاغوت ہے جو اللہ کے دین سے روک کر ان پر چلانے کے لیے اپنا اقتدار استعمال کرتا وہ تعاون ہے وہ معبود باطل ہے وہ الہ باطل ہے ہماری عام زبان میں وہ جھوٹا خدا ہے وہ لوگ خدا کہتے ہیں ہم اللہ کو خدا نہیں کہتے اللہ ہی کہتے ہیں فراؤن کی طرف بھیجا یہ اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ انبیاء اور رسل کا پیغام سب کی طرف ہے اور بالخصوص ان لوگوں کی طرف ہے جو معاشرے پر اثر انداز ہو سکے اور حاکم اور عالم یہ دو اصلاً عالم جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے دلوں کا اور دماغوں کا حاکم ہوتا ہے اور حاکم جو ہوتا ہے اس کے پاس اقتدار اور غبتیں ہوتی ہیں یہ دونوں جب بگڑ جائیں تو پھر تمام لوگ بگاڑ دیے جاتے ہیں اور بسنے والے وہی وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ بچال خاص رحمت کے ساتھ اللہ ہمیں ان میں سے کرے آمین کیونکہ آج ہم بھی پھر کے نظام کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے ان آیات میں بہت کچھ سبق اور بہت کچھ مثال اور نمونہ ہے ہم کو کئی فقانہ عقیدت المفدین پھر دیکھ عبرت کا نشان بنے کیسا انجام ہوا کیسی آقدت ہوئی انجام و مفتین کا فساد برباد کرنے والوں کا تو موسا علیہ, علیہ السلام نے آ کر کہا ولا موسا یا فراؤ انسول عبد العالمی اے فرآم میں اللہ کا بھیجا ہُوا رسول ہوں اور اللہ نے حکم دیا تھا وقول لہ قول فرعوم سے نرم بات کرنا ہو سکتا ہے کہ نصیحت حاصل کرے یا ہدایت پر آ جائے کسی کی ہدایت سے مایوس ہونا وہ دم دناتا ہوا تاغت کیوں نہ ہو گوش کیوں نہ ہو ہمیں حق حاصل نہیں اس وقت تو وہ قطر پر ہے لا لارف والا شک اور اسے کافر نہ کہنے والا خود کافر ہو جائے گا مگر یہ کہنا کہ یقیناً وہ اس پر مرے گا اس کا علم سوائے اللہ کی کسی کو نہیں ہم نے کرسٹینا لین کو مسلمان ہوتے دیکھا آج تک مسلم ہے مسلمہ ہے ماشاء اللہ وہ کافرہ تھی اس طرح روم رڈ لے جس کا شاندار مضمون جی کاغذ والوں نے چھاپا ہے اس نے تقریر کی ہے میں وہ بھی اس کے ساتھ قید ہوئی تھی وہ بھی اسلام پڑ ڈٹی ہوئی ہے ماشاءاللہ اللہ وکالا موسا, موسا نے کہا کہ میں رسول حقیقن الا اللہ حق حقیقن واجب ہے مجھ پر لازم ہے مجھ پر کہ میں وہی بات کروں جو حق ہے اس میں ہمارے لیے بہت, بہت بڑی نصیحت ہے تو دین کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ جب ہم اللہ کے نام سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ کرتے ہوئے کوئی بات دین کے ہونے کے اعتبار سے بیان کرے یہ درس میں ہو یا عام حالات میں ہو کسی کی رہنمائی کرنے کے لیے تو وہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم کہنے کے حقدار ہیں یعنی وحی سے مسترد ہو وہ بات اپنی طرف سے نہ کی جائے سنی سنائی بات نہ کی جائے کے نبی علیہ سلاط اسلام نے فرمایا کہ من کا گا لیا موٹا جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر بھوت بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے اور متواتر ہے یہ قدیم تو ویسے بھی ہم آج کل کتاب الفتن پڑھ رہے تھے آج کسی وجہ سے شروع کر لیا یہاں سے قرآن مجید سے تو کتاب الفتن میں امام بخاری رحمہ اللہ بہت بڑے فقی ہیں محدث ہونے کے ساتھ سب سے پہلی حدیث یہ لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر پھٹکار ڈالیں گے روزِ ماسٹر اور وہ کوثر پر لائے جانے والوں پر جنہیں فرشتے روکیں گے جب کہ انہیں یہ بتایا جائے گا کہ تو نہیں جانتا کہ علل الحرا یہ تو الٹے پاؤں پھر گئے کیا کیا انہوں نے ان نقلا قدری ماں تیرے باب دین میں دین جاری کیا جھوٹا جھوٹے سکے چلائے اللہ کے نام سے اس کے رسول کے نام سے دین کے نام سے اس لیے نبی اس بات کا خود انتظام کرتے ہیں اور کاخر کو بھی کہتے ہیں کہ یہ نہ سوچنا کہ موسا بھی, موسیٰ علیہ بھی اس سے بڑی ہے موسا علی فلاط کو یہ لیے روکنا ہے اس پر واجب ہے کہ رسول ہونے کے اعتبار سے وہی بات کرے جو اسے وحی کی گئی جب مسئلہ علیہ السلاۃ السلام پر یہ لازم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لازم ہے تو ہم پر لازم کیوں نہیں کا جی تو کم تھی بہنا تم میں اللہ تمہارے رب کی طرف سے بیینہ کل کھلی دلیل لے کر آیا ہوں برسل معیا بنی اسرائیل میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو کہ یہ اپنے ملک کو واپس فلسطین چلے جائیں اور جا کر آزاد طریقے سے اللہ کی عبادت کریں اب میں یہاں ضرور یہ بیان کروں گا کہ ایک بہت بڑے عالم نے جو توحید و سنت کے دائخ اور علم میں ایک پہاڑ ہے مگر صرف کتابیں پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک اللہ سینہ نہ کھول رہے اس کے آگے آپ ذکر پڑھیں گے جادوگروں کا کہ کتنا تھوڑا علم ان کا تھا اور کس قدر بڑا ایمان جو ہے اس کا انہوں نے مظاہرہ کیا تو بہت بڑے عالم ہیں وہ کہتے ہیں کشمیر کی جنگ کے بارے میں کہ اگر کشمیر میں کشمیری اپنے لیے آزادی مانگے کہ ہمیں آزاد کر دو تو یہ بھی ان کا حق ہے کہ آپ موسا اپنی قوم کے لیے آزادی نہیں مانگتے تھے ان لاسٹ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوسا کی توہین ہے وہ اس لیے آزادی مانگتے تھے کہ یہ سارے آزاد ہو کر رب دل والاکرام کے غلام بن جائے اور اللہ پاک کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے ان کو چھوڑ دو ان کی جان چھوڑ دو ایتاؤ ان کو آزاد کر دو اب وہ نشانیاں دکھانے کا آپ کو کہتا اور آپ نشانیاں دکھاتے سب آیات ہم پڑھیں گے تو بہت وقت درکار ہے میں سیدھا سیدھا اگرچہ ہر آئے بھی اپنی جگہ پر ہمارے لیے ایسا رہنما ہے کہ کچھ بھی نہ چھوڑنا چاہیے مگر بعض حالات میں بعض آیات کی تقبیر دوسری آیات کی نسبت اقرب ہوتی ہے اور اس سے زیادہ فائدہ ہونے کا گمان ہوتا ہے یا میری عقل اور میری سمجھ کے مطابق میں ان کی تدبیر کرنے کے لیے کچھ بہتر فائن کر سکتا ہوں اب فرآم کو جب نشانیاں دکھائی اس نے انکار کیا تو کیا کہا اس نے نشانیاں دیکھنے کے بعد دیکھیے ملا نے کیا کہا ایک سو نو نمبر آئے کالل ملا اومی فیرآ ملا نے سرداروں نے بڑے بڑے جو دانشور تھے اس وقت کے لیڈر جن کی چلتی تھی مانی جاتی تھی جن کے پیچھے لوگ تھے جب جلوس میں نکلے تو دو گھنٹے کا راستہ بارہ گھنٹے میں طے کریں اس قسم کے لوگ بڑے بڑے لوگ اس قوم کے جو فراؤن کی کابینہ شورا اس کے اولیاء اس کا جیس اور لشکر وہ مالا بڑے بڑے کہنے لگے فراؤن کی قوم میں تھے اناظ والا علیم یہ بہت بڑا جادو در ہے اور کچھ نہیں ہے یہ جو اس نے نشانیاں دکھائی ہیں سانس کی افدہا کی اور یورانی ہاتھ کی یہ دونوں نشانیاں حقیقت سوائے کے کچھ نہیں کہ جادو ہے چاہتا کیا ہے یورین دھوئیں تم نردی کو یہ چاہتا ہے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے پمازا تخمر تو بس تم مجھے کیا حکم دیتے بعض مفسرین نے کہا یہ قول فرآن کا ہے کہ فراؤن کہتا ہے اچھا یہ بات ہے اگر یہ ہمیں نکالنے کے لیے یہ کر رہا ہے تو اب کیا حکم ہے اب یہاں دیکھیے سیاست دانوں کا انداز دینی بات کو ہلکا کرنے کے لیے وہ ہمیشہ ایک سیاسی پہلو جو ہے وہ سامنے کر دیتے اور اپنی عقل کے داوتے کے ساتھ عجیب و غریب قسم کی ایک کہانی بناتے کہ ساری اصل میں پیٹرول کی کھیل ہے امریکہ پٹرول لینے کے لیے آیا گرم پانی کے لیے آیا ہے میں انکار نہیں کرتا گرم پانی میں پیٹرول کے لیے آیا ہوگا یہ سارا ایک ڈرون رچایا گیا ہے یہ پہلے روس کو مروایا گیا ہے جہاد کا ایک سلوگن دے کر پھر ان لوگوں نے کام کیا ہے بس گویا کہ مسلمین سارے احمد ہیں اور اس کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور ساری کی ساری عقیدے کی بات قربانیوں کی بات جو ہے وہ انہیں باتوں میں کھو جاتی اب جناب وہ اتنا طاقتور ہے کہ حکومتوں نے کہا ہے سعودی نے پاکستان میں ہم لڑ سکتے نہیں ہم کیا کریں مجاہدین کو مشغول رکھے لہٰذا وہ مجاہدین کو مشغول رکھنا ان کا مفاد ہے تاکہ امریکہ مشغول ہے یہ ساری کہانیاں کتنی بھی زبردست نظر آئیں اور واقعی امریکہ کے پاس بے شمار وسائل کیوں نہ ہوں اور تدبیریں کیوں نہ ہوں یہاں تک کہ مالک نے فرمایا کہ اتنی تدبیریں تھے وہ امکان مقروم ریتول امین کہ ان کی خفیہ خفیہ چال کو تدبیر کہتے خفیہ چالیں اتنی زبردست تھی کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹائم جائیں گے یا اتنی بھی زبردست ایک پہاڑ کو تو اپنی جگہ سے ٹال نہ سکتے تھے دونوں تفصیلیں موجود ہیں دونوں طرح سے بات کو سمجھا جا سکتا ہے یہ دیکھیں ایک دم بات کو بدل گیا کہ یہ عقیدے وغیرہ کی کہانی کوئی نہیں یہ رسالت وغیرہ کا چکر کوئی نہیں محاف اللہ اشفلّلہ یہ موسا علیہ سلاط اسلام ایک جادوگر ہے اور تمہیں یہاں سے نکال کر قبضہ کرنے کے لیے یہ شخص جو ہے یہ آگے بڑھا یہ لیڈری کا ایک انداز ہے یہ اقتدار تک پہنچنے کی ایک سیڑھی ہے یہ رسالت کا چکر اور یہ اپنی قوم کو اپنے پیچھے لگانا اور یہ ساری نشانیاں دکھانا یہ دیکھیے یہ ترجمانی جو ہے خطرناک ترجمانی اسی قسم کی ترجمانی میں بیٹھ کر میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اپنے ان بھائیوں کے ساتھ بدزن ہو جاتے ہیں جو دن رات اللہ کے راستے میں قربانی دے رہے جب ہم ایک کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے یہ طریقے کے مطابق کر رہے ہیں تو اس سے بے شک کیوں میں خوش کیا ہم وہ کام چھوڑ دیں گے اگر کوئی سکھ ہماری گاڑی سے خوش ہوتا ہے کہتا ہے کہ گاڑی کو اصل یہ ہے میری مولوی صاحب نے رکھی ہے ادھر اس کے گرو کی داڑھی اس اعتبار سے ہمارے ساتھ ملتی ہے کہ مونچھے تو بہت بڑی رکھتی ہے پس کرتے داڑھی وہ پوری چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہم اس کے خوش ہونے کی وجہ سے غصے میں آ کر اپنی ڈاڑی چھوٹی چھوٹی کر لیں گے نہیں اسے کہیں گے تیرے گرو کی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی سنت کی ہیں تو بڑے بڑے مفادات ہمارے اور پار کے مشترک ہو جایا کرتے ہیں اور انہیں بعض ہمارے کاموں سے خوشی یا فائدہ حاصل ہوتا ہے تو ہم وہ کام نہیں چھوڑ سکتے جو ہم پر ہیں اور اس کام کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں بھی کبھی کم نہ ہوگی کہ اس کی سیاسی تعبیر کر کے اسے ضائع کر دیا جائے تو انہوں نے کہا کہ اب اس کے لیے اکٹھے کرو لوگ اور مقابلہ کراؤ اب مقابلہ ہوا جادو گروں کے ساتھ جیسا کہ آپ نے سب نے سنا ہوا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں سو اٹھارہ نمبر آئے ہے کہ اللہ باد فرماتے ہیں اس سے بھی پہلے آئیے آپ ایک تو سولہ نمبر آئے بالا القو اوشا نے کہا ڈالو لاٹیاں جادوگروں فلم ما القو جب انہوں نے لاٹیاں ڈالی تہرو آیم ناس انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا وقت اور لوگوں کو ڈرا دیا لوگ حید زدا ہو گئے اور بہت بڑا شہر لائے حتی کہ یہ خیل الدین سہریم انحاط آبوسا اسلام نے بھی ان کے شہر کی وجہ سے خیال کیا کہ لاٹیاں چل رہی ہیں نفسی خی فتم موسا موسا نے بھی اپنے دل میں ڈر پایا اس چیز کا ڈر نہیں کہ یہ کیا آئے اس سے حقت زدہ نہیں ہوئے بلکہ اس کا ڈر کہ لو ایمان کیسے لائیں گے میرے مالک اتنا بڑا شوبر تو اس وقت جب کہ انہوں نے یہ جادو کیا ہم نے موسا کی طرف وحی کی راؤ حا الا موسا ان کے اثرات آپ اپنا اثر ڈالیے فائزہ یا تل فما اور ان کے جھوٹ اور یہ جادو کے پلندے کو یہ نگل جائے گا وبا کا الحق حق واقع ہو گیا وبا طلام کا نور اور جو وہ کر رہے تھے باطل ثابت ہو گیا کھلے عام کے جب موسا علیہ السلام اسلام کا اصل سب کو نگل گیا گلی بنالی کا ون کا بس وہی مغلوب ہو گئے جادوگر جہاں پر یہ مقابلہ ہوا تھا اور بس ان کی حالت یہ بدلی کہ وہ دلیل ہو گئے موسا کے سامنے شکست کردہ اور اس شکست کو کوئی بھی کسی تعویل کے ساتھ چھپا نہ سکتا تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ الفارتین جادوگر سجدہ میں گر گئے عبدلا کہنے لگے ہم جہانوں کے پروردگار پر ایمان لائے ربی موسا و ہارون کو یہ نہ سمجھے کہ جہانوں کا پروردگار دگار بھی فروم کہے اصل میں انہوں نے مجھے کہا نہیں وہ جو کہ موسا اور ہارون کا رب رب العالمین اب یہ ایمان لانا کتنے علم کے بعد تھا ایک چھوٹا سا واقع تھا موسا علیہ اللہ کا جو قرآن میں نقل ہوا جادوگروں کو صرف یہ کہا تھا کہ وہی لا تم لا تخ کرو اللہ ہی دل کا دل تمہ تم ہلاک ہو جاؤ اللہ پر جھوٹ نہ بناؤ ہلاک ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے اتنا سا تھا کچھ اور باتیں ہوں گی جن کو اللہ نے ملخص بیان فرما دیا اب اس کا اثر ہوا نہ کوئی یونیورسٹی کی ڈگری ہے مدینہ یونیورسٹی کی نہ کہیں تربیت ہوئی ہے ان کی بس ایک بات سنا اور ایک نشانی دیکھی ایمان بالغیب نے کام دکھایا اور یہ ساری داستانی مان بل رہی کے پیچھے جن انبیاء کا تذکرہ ہوا ہے نُح علیہ اللہت و سے لے کر شعیب علیہ صلاط و تک سب انبیاء علیہ السلاق و کو یہی کہا گیا کہ آپ گمراہی میں ہیں یعنی آپ غلط باتیں کرتے جو قابل عمل نہیں ہے آپ صفحہ میں ہے معذلہ گری بے وقوفی کی بات ہے کیسے آپ جو راستہ بتاتے دنیا ساری ایک راستے پر چلتی چلی آ رہی ہے اس پر لوگوں نے بڑی کامیابیاں حاصل کی بڑے بڑے تجربے ہیں لوگوں کی اور دنیا ایک طریقے پر جنی ہوئی ہے اب آپ ایک بالکل نیا طریقہ سارے پچھلے طریقوں کو شرک اور تفت بتا رہے ہیں اور الح واحد کی عبادت کا یہ مقوم بتاتے ہیں کہ یہاں پر ہر پچھلی چیز کا انکار کر دیں اس طرح تو معاشرہ سارا جرم برم ہو جائے گا اور یہ صفاہا ہے یہ عصل سے گری ہوئی بات ہے معذ اللہ اور جو انجام اس کا کامیابی آپ بتاتے ہیں وہ کس ہے آپ جھوٹ بولتے گے کامیابی کبھی اس طرح نہیں ہو سکتی کیونکہ انہیں ایمان بالغیب غیر بھاجن نہیں تب دنیا کے وسائل دنیا کے اس وقت تجربات دنیا کے اندر کامیابی کے راستوں پر چلتے ہوئے لوگوں کا یقین اور اعتماد اور دنیا کا اس وقت ہنستا بستہ ہوا معاشرہ دیکھتے تھے جن طور طریقوں پر چل رہا ہے اس میں ایک دم نئی چیز کیسے چلے گی کی؟ اسی لیے ابراہیم علیہ فلاط وسلام وسلم و کالا ان نمت اوسان کم پھر حیات دنیا شرف کو صحیح سمجھنے والے دنیا میں بہت کام ہے اور بڑے بڑے مشرقی آئمتل خوش اور آئمت الشرف اکثر و بیٹھ شرک کی حقیقت کو سب لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ بوجھا اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بھی کسی کا آگت روا اور مشکل کچھ آ نہیں اور یہ قوانین سارے کے سارے جو ہیں دھوکہ اور جھوک ہے جو اللہ کے قانون کے علاوہ ہے اور ظلم ہے اور آپ دیکھ لیجیے ان کے دوہرے پیمانے دہشت گردی تو کوئی پیمانہ نہیں جس کو دہشت گرد قرار دینا ہے بس اس کو اس نے زبردستی فٹ کر لیا اور جس کو دہشت گرد قرار نہیں دینا اسے جہلی میں بٹھا کر بھی دردر پلاتے رہے کوئی پیمانہ نہیں سوائے اس سے کہ ان کا اپنا ذاتی غصہ اور اناج اور ذاتی دشمنی وہی پیمانے اور اسی طرح ان کے سارے قوانین خونچوس قسم کے قوانین ہیں اور دنیا بھوک ننگ کا شکار ہے بیماری کا شکار اور اس قدر دنیا میں بصائب اور قتل و غارت ہے کہ حرض کا فتنا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ برپا ہوگا قتل کا فتنہ وہ تو اس طرح ہے کہ ہر روز آپ پڑھ لیجیے آگاد و شمار کہ ہر تین منٹ کے اندر ایک قتل ہو رہا ہے اور بدکاری ہو رہی ہے بے شمار عزتیں لوٹی جا رہی ہیں اور بیماریاں اتنی ہیں کہ مریض جو ہیں باوجود تمام سہولیات کے سب کے سب مریضوں کو سہولیات بہن پہنچائی نہیں جا رہی ہے زہر الفصاد الفساد دماغ بما شبق اے النار ان کی کرتوتوں کی وجہ زمین میں خشکی میں اور سمندروں میں فساد برپا ہے اس وقت اور موسم صاف نہیں دیتے زمینیں دس رہی ہیں عذاب طرح طرح کے کئی شکلوں سے انسان اپنے اوپر پاری کر رہا ہے ایسا اسلحہ اس نے ایجاد کیا ہے کہ وہ چل گیا لوگ مر گئے بے شمار چنگیز ہاں سے کہیں زیادہ انہوں نے ختم کر دیے اور اس کے اثرات آج تک باقی ہیں کسی کے بچے ٹیڑے میڑے پیدا ہو رہے ہیں کوئی شخص آتاز ہو رہے ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے اپنے فوجیوں کے بارے میں پریشان ہے کہ عراق میں کئی مختلف بیماریوں کا شکار نہ ہمارے بارے میں تو پریشان ہوتے ہی نا ہم تو کیڑے مکوڑے کی بھی حیثیت ان کے نزدیک نہیں رکھتے تو یہ سارا کچھ ان کے گندے اور ملبوس طریقوں کی وجہ سے تو یہ جادوگر جو ایمان لائے تھے یہ ایمان بالغیب کے بغیر بات نہیں بنتی تو ابراہیم علیہ السلام کو اسلام فرماتے منظور اللہ عثانہ کم بل حیات اس دنیا یہ جو تم پوجا کر رہے ہو غیر اللہ کی غیر اللہ کے طریقوں پر چل رہے ہو یہ اصل میں تمہارا جوڑ ہے اب ہر کوئی ملک کہتا ہے کہ ہم اپنے ہاں اسلام نافذ کر لیں پاکستان بھی کہتا ہے کہ سر دنیا سے کٹ جائیں گے جوڑ ٹوٹ جائے ہم ٹوٹ جائیں گے کچھ تبلیغ کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو جوڑ کی بات کرتے ہیں توڑ کی بات کرتے ہم کہتے ہیں ہم پہلے توڑ کی بات کرتے پھر جوڑ کی بات کرتے لا اللہ توڑ ہے ام اللہ جوڑ ہے جو ٹوٹے گا نہیں غیر اللہ سے وہ اللہ سے کبھی جوڑ سکتا ہی نہیں اور میں یکم دکھتا ہوں وہ تابو سے ٹوٹے نہیں تاغوت کا کفر نہیں کرے گا تاغوت کا انکار نہیں کرے گا تاغوت سے برات نہیں کرے گا تاغوت سے بے وفائی اور دشمنی کا اعلان نہیں کرے گا وہ رب جلال والاکرام کا وفادار اور عابد ہو ہی نہیں سکتا پہلے توڑب سے جوڑ یہ توڑ سے انما من دون بینکم بگڑا مست مند یوسان دنیا بعدکم قیامت قیامت کے دن سے تم ایک دوسرے کا فخر کرو گے انکار کرو گے میں نے نہیں کہا تھا میں نے بھی کہا تھا مجھے لا لو بازار اور تم میں سے باز باز پر لان سے برسائے گا ماں واہ تم اور تمہارا ٹھکانہ آج ہوگا اور اس دن تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا تو یہاں پر یہ لوگ ایمان لے آئے اس کے بعد ہم ایک دوسرے واقعہ پر آتے ہیں یہ بچرے کی پوجا کا واقعہ میں دیکھتا ہوں جہاں سے ہمیں پڑھنا ہے بہت نہیں پڑیں گے ان یہ ایک سو بتالیس نمبر آئے تھے بلکہ اس کا بھی یہ ہم آخری ٹکڑا پڑھتے ہیں وہ کالا موسالی اخیر موسا علیہ السلاط اسلام نے اپنے بھائی سے کہا ہارون سے اخلوق نہیں میرے پیچھے میرا نائب ہو جا سی قوم میری قوم میں وہ اصلح اور اصلاح کر لوگوں کی ولا تب طب سبیل المفدین اور فساد کرنے والوں کا راستہ نہ چلنا ہارون کون ہے اللہ کے نبی علیہ سلاد اسلام اور موسا بھی نبی ہے یہ وزیر نبی ہیں ان کے مددگار ہیں مگر نبی ہونے کے باوجود من کی بات بھی کہی جاتی ہے کہ اے میرے پیارے بھائی اصلاح کرنا فساد کی پیروی نہ کرنا یہ نصیحتیں اس لیے انبیاء کو سنائی گئی کہ ہم اپنے کان کھول لیں کہ شیطان ہم سب کا دشمن ہے اور ہمیں ہر صورت یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمیں کہیں وہ فساد بنا نہ پھنسا اب اس کے بعد مشا علیہ صلاح وسلام جب ربی الجلال بل اکرام سے تووراط لینے گئے اور سوراط اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دے دی تو اس کے بعد مالک نے انہیں خبر دی کہ تیری قوم جو ہے وہ بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو چکی ہے یہ پڑھیے آپ ایک سو اٹالیس نمبر پہ ا میں اس کی باقی تفصیل موجود ہے باقی صورتوں میں اور تفصیلات ہے ہیں سورتاہا میں تبصیلات وقت موسا من بلی من ہلی من ہلی یہ ہندن جسد اللہ خوار کے موسا علی سلاۃ وسلام کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بچھڑا بنا لیا جس کے لیے خوار تھی بچھڑے کی طرح باں باں کی آواز تھی الم ذر کیا وہ دیکھتے نہیں ہوں سبیرا کہ وہ نہ ان سے کلام پر قادر ہے بچڑا نہ انہیں رہنمائی کر سکتا ہے کسی معاملے میں کانو ظالمین انہوں نے اسے الح بنا لیا اور وہ ظلم کرنے والے ہوئے آؤٹ ان کا جب ان کو احساس ہوا کہ وہ جم کر بیٹھے پہلے تو وہ اکڑ گئے ہارون علیہ السلام اسلام میں سمجھایا ان کی بات نہ مانی اور کہا موسا بھول گئے نا سیا موسا بھول گئے ہاگا علاح و اللہ موسا یہ سامری نے کہا یہ تمہارا الہ موسا کا یہی علاح وہ تو بھول کر چلا گیا اس کے بعد انہیں احساس ہوا گناہ کا اور یہ پریشان اور شرمندہ ہوئے آؤں او اور انہوں نے یہ دیکھ لیا جان لیا کہ وہ یقیناً دوبراہ ہو چکے انہوں نے شرک کر لیا کہ لوں تو پھر کہنے لگے اگر اللہ تعالی نے ہم پر رحمت نہ کی اور ہمیں میں ہماری کی اس گناہ کی تو ہم ضرور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے موسا علاقوں میں ہی غد بان آصیفہ اب موسا وہاں سے خبر پا کر سور سے اپنی قوم کی طرف لوٹے آپ کا حال مبارک یہ تھا کہ آپ آصیفہ بہت صدمے میں تھے اور غضبان تھے غصے میں تھے غیرت توہین کے ساتھ آپ جلال میں تھے اور آپ غنگین تھے کہ میری قوم جس کی اتنی میں نے تربیت کی اور پراؤن ان کے سامنے ڈوبا جادوگروں کی عظیمت اسلام لانے کے بعد سب کچھ دیکھنے کے بعد ان ظالموں نے اپنے ساتھ کیا کیا اجی اجیل تم امر اور ردی تم انہوں نے کہا موسا علی سلاق اسلام نے اپنی قوم کو کہ تم نے میرے پیچھے جو میرے احسامات اور جو طریقہ میں تمہیں اللہ کا دے کر گیا تھا اس کو نبھانے میں بہت ہی برا رویہ اختیار کیا اور تم نے جلدی مچائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کا انتظار نہ کیا بلکہ تم نے جلدی ہی ایک الہ باطل بنا کر اس سے کچھ لینا چاہا وہ الکل اور اس غیر غصے نے اور اس صدمے نے وہ الواح وہ تختیاں جو تورات کی لکھی ہوئی جن نے ہر چیز کی تفصیل کی احکامات کی جو نور سے بھری ہوئی تھی ان کو ایک طرف ڈال دیا مصالح سلاط اسلام میں بس یہی کہنا موضوع ہے اس وقت آپ غصے میں تھے وہ آخا کا لئی اور اپنے بھائی کو ان کے سر پہ پکڑ لیا اور دوسری جگہ آتا ہے کہ داڑھی سے پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچنے لگے ہارون کو یہ اللہ کے نبی ہے ان پر اتنا غصہ کیوں آیا کسی اور کو کیوں نہیں پکڑا اس لیے کہ یہ سب سے بڑھ کر عالم ہے نبی سے بڑھ کر عالم کون ہوتا ہے تو عالم کا فرض ہے نہ تو بھائی یون تم اللہ کی شریعت کو لوگوں پر کھول کھول کر بیان کرو گے اسے چھپاؤ گے نہیں کہ تم عالم تھے تمہیں میں مقرر کر کے گیا تھا قوم کی رہنمائی پر اور اسلح پر تم کدھر تھے یہ جی شرک ہو گیا میرے پیچھے کیوں نہ آئے ماں لبن اما اِنَّ سب, سب تھے ماں کا نام اس لیے لیا کہ ماں کی رحمت اور پیار باپ کی نسبت زیادہ اقرب ہے کہ موسا علیہ السلاط اسلام کے غرصے کو ٹھنڈا کر دے انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی میری قوم نے مجھے کمزور کر دیا وقادو قریب تھا کہ مجھے ختم کر دے میں نے تو اپنا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی بلا دشمن میرے اوپر دشمنوں کو نہ ہسا یہ تو آپ نے جو میرے ساتھ سلوک کیا اس کے بعد دشمن دشمن خوش ہوں گے کہ میں انہیں منع کرتا رہا اور میری ہی آ کر آپ نے جو ہے اس معاملے میں اس انداز کی جو ہے کیا میں کہوں بس کہ آپ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا جس سے یہ لوگ خوش ہوں گے اللہ کے بچوں غلط ہے کیونکہ انبیاء کا معاملہ رسول کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ زبان نہ چلے لاکھ درجے بہتر ہے زبان کو ہزار دفعہ سوچ کر چلانا چاہیے ان کی گستاخی کیا ان کی گستاخی کا شائبہ بھی آدمی کے لیے حالف ہو سکتا ہے یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ان کی آواز سے آواز اونچی ہو جائے اور ان کی بات میں بات کو بھی آواز سے کرے تو ڈر ہے کہ اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں یہ دونوں ہمارے لیے اللہ کے پیارے نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ معذر قرار دیے گئے لوگ ہیں کہ جن کا احترام ہم پر فرض تو یہ واقعہ ہمیں اس بات پر احساس پیدا کرنے کی دعوت دیتا ہے اپنے دل میں کہ توحید کا نمبر کتنا بڑا ہے اور علماء کا فریضہ کیا ہے کیا علماء کا یہ فریضہ ہے کہ امام خعبہ پرویز کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد یہ کہے کہ اسلام عالم اسلام کی مشکلات حل کرنے میں اس شخص کی اللہ مدد کرے اور اس کی حفاظت کے لیے دعائیں کرے جس نے اللہ کے دین کی دشمنی سر عام جو ہے وہ جاری کر رکھی ہے اور جس کے جشمن رب العالمین ہونے میں کوئی شک نہیں حافظ اس کے لیے اللہ جو فیصل آباد کے ایک بڑے عالم ہیں اور ماشاء اللہ وہ ہب دو انہوں نے ایک کیسٹ میں بالکل سیدھے سادھے الفاظ سے سمجھایا دو ہر سی بات کہ جو بھائی کسی کے گھر میں قبضہ کر لے اور پھر اس کے گھر میں کہ قانون بھی میرا چلے گا حکم بھی میرا چلے گا وہ غاصب ہے کہ نہیں ساری دنیا کہے گی غاصب ہے اور اگر یہ آدمی اس سے گھر چھینے یا احتجاج کرے یا اسے ظالم اور غاسب کرے تو حقدار ہے بالکل حقدار ہے ان کا یہ زمین آسمان یہ سب کچھ ہوائیں خزائیں حتیٰ کہ ان کے دھڑکتے ہوئے دل ان کی جپکتی ہوئی آنکھیں ان کے بدن جس سے یہ مزے لوٹ رہے ہیں مختلف نعمتوں کے وہ زبان جو انہیں دن رات مزے دیتی ہے اور زہریل مادے جو خارج کر کے اللہ تعالیٰ ان کے خون کو صاف ہے اور ان کی صحت برقرار رہتی ہے سب کچھ ہی اللہ کا ہے وہ کہتے ہیں اللہ صرف مالک ہی نہیں ہے خالق بھی ہے باری بھی ہے اور اس کا حکم نہ چلے یہ اللہ کے زمین و آسمان میں جس ٹکڑے پر بیٹھ جائیں اللہ انہیں بٹھا دے اس پر قابض ہو جائیں اور اللہ کی بھی نہ چلنے دے پھر کیا یہ غاصب نہیں ہے یہ ظالم نہیں ہے یہ تاغوت نہیں ہے یہ اپنی عبادت نہیں کروا رہے اللہ کے حکم کو ماننا اللہ کی عبادت ہے نماز پڑھنا اللہ کی عبادت ہے زانی کو سزا دینا اللہ کی عبادت ہے سود کو حرام سمجھ کر چھوڑ دینا اور حلال رزق کمانا اللہ کی عبادت ہے مثبت بھی اور منفی بھی دونوں کام کا اللہ کی عبادت ہے جب اللہ کے حسم پر اللہ کی رضا کے لیے چلا جائے تو یہ اللہ کی عبادت عبادت کی مختصر تاریخ یہ ہے کلا ربنا ہر وہ عقیدہ اور فکر ہر وہ قول اور ہر وہ عمل جو اس لیے اختیار کیا جائے کہ اس کو اللہ محبوب رکھتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے وہ عبادت ہے اور ہر وہ عقیدہ ہر وہ قول اور ہر وہ عمل جو اس لیے چھوڑا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے وہ عبادت ہے تو یہ سارے کام عبادت ہیں تو حافظ شریف کتنی پیاری مثال دیتے اور میں اس کے ساتھ یہ اضافہ کرتا ہوں کہ جس کے مکان میں کوئی گھس جائے اور اپنا قانون چلائے اور پھر مکان والا طاقتور بھی ہو جب چاہے اسے نکال سکے وہ کیا کرے گا اس کے ساتھ پھر عذاب یقینی ہو جاتا ہے اور ان لوگوں کے حفاظت کے لیے دعائیں کرنا ان لوگوں کا جو توحید کو اچھی طرح جانتے جنہوں نے عقیدے کے سبق کو اس طرح یاد کیا ہوا ہے کہ ہر عالم کی آپ عقیدے پر کیسے سنے آپ کہیں گے کئی کہ اکٹھے بیٹھ کر یہ سبق پکا کرتے رہے اس قدر تربیت ہے اس وادی کے اندر اتنا کام ہوا ہے شیخ محمد بن عبد الوہار رحی محلہ کی تحریک کے بعد کہ وہاں پر عقیدے کی جڑیں زمین میں اتنی گہری ہیں کہ کوئی امریکہ کیا امریکہ کا باپ بھی انہیں انشاءاللہ کبھی اخاڑ نہیں سکتا اس جگہ کا ایک بہت بڑا عالم ہو اور وہ اس شخص کی حفاظت کے لیے اللہ سے دعائیں مانگے جس کی حفاظت کا مطلب یہی ہے کہ وہ سب جو اس کے دشمن ہیں وہ زیر ہو جائیں اور شکست کردہ ہوئے وہ تو سب والین ہیں وہ تو سب مجاہدین ہیں وہ تو سب اللہ کے قانون کا مطالبہ کرنے والے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے تخت مرنے والے اور شہید کا جھنڈا بلند کریں وہ زیر ہوں گے تو یہ بچیں گے اگر وہ عزت والے ہوں گے تو یہ جب تک ایمان ملائے گا ان کے ہاتھوں کبھی نہ بچ سکے گا ہاں ایمان لائے ہمیں کوئی حسد نہیں کہ یہ شخص بھی جنت میں چلا جائے اس کا کریمہ بھی کام آ جائے مگر فی الحال جو حال ہے اس کی حفاظت کے لیے دعا اپنے دین کے غیر محفوظ ہونے کے لیے دعا کے قریب قریب ہے اللہ تبارک و تعالی علماء کو غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا خود ہی غور کریں یا کوئی انہیں اس بات پر توجہ دلائے کہ توبہ کریں یہ کیا کر رہے ہیں دیکھیے منسا علیہ صلاح السلام نے نبی کو پکڑ لیا ہے اور اپنی طرف کھینچنے لگے توحید کے لیے غیر نبی کی کس قدر سے اللہ تھی حالانکہ وہ نبی تھے لا ریب ولا شک اور ان کی نبوت ختم نہیں ہوئی تھی اور موسا علیہ سلاط وسلام کو نبی کے مقام کا احترام سب سے زیادہ معلوم تھا کیونکہ وہ اللہ کے پیارے نبی اور رسول تھے اور اللہ نے ان سے کلام کی اور شرح، صاحب شریعت باوجود اس کے توحید کی غیرت نے انہیں اس قدر اس معاملے میں بے بخت کر دیا کہ انہوں نے یہ کام کیا اور اس بات سے قرآن میں اللہ تبارک تعالی نے اسے باقی رکھ رکھتے ہوئے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنانے سے گریز نہیں فرمایا بلکہ ہمیں سنا دی یہ بات اس لیے سنا دی تو خبردار ایک نبی کو اگر غصے میں توحید کی غیرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں میں بھی نہیں پکڑتا تو تم دیکھو توحید کا مقام کیا آج یہ لوگ کن لوگوں کو آ کر مبارک دے رہے ہیں کن کی فیس ٹھوک رہے ہیں کن کو قرآن کمپلیکس بنانے پر وزیر اعلیٰ کو اور سیرت اکیڈمی بنانے پر کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اسلام کی اثاث جو ہے اس پر حملے کیے جائیں اور پھر اسلام کی خدمت ہوتی ہے کمال ہے کہ کوئی شخص بنیاد رکھے نا اور عمارت اٹھا رہا ہو اس لیے کہ جب یہ عمارت اونچی ہوگی تو اندر رہنے والوں کو اوپر دھرام کر کے گرے گی اور جتنی بلند کر دی جائے گی اتنے بندے مرے گے اور ہم تعریف کریں کہ عمارت بنانا تو اس نے کمال کر دی دیواریں کتنی سیدھی ہیں عید کیسی بہترین لگا رہا ہے ہائے افسوس یہی لوگ تو تھے جو محافظ تھے علماء اور مقتدر جب یہ دو خراب ہو جائے تو پھر کتنا بہت زیادہ شدید ہے ان کتن کے حالات میں کشتی نوح صرف یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس تذکرہ کو اس یاد دہانی کو زن کو پڑھا جائے اناض ہی تب سیرا پمنشا سبیرا یہ کھلا کھلا قرآن ہے اور اللہ تعالیٰ کی یقین دہانی ہے کہ اس کو پڑھ لو گے تو خواہ کتنی اقلیم و سے تمہیں گراہ کرے امریکہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب ایک بہت بڑا عالم بہت بڑا توحیدی یہ کہتا ہے وہ بھی اتنا زیادہ ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے پاس تو توپ ہے تمہارے پاس چھڑیے لڑنا بند کر دیں عراقیوں کو بھی چاہیے بس ختم کر دے لڑائی افغانوں کو بھی چاہیے ختم کر دے بس بیٹھ جائیں اور کہیں بھائی مار لو جتنا مارنا پھر خود ٹھنڈا ہو جائے گا مار مار کیا یہ مطلب ہے اس کا تو ان حالات میں سوائے ایمان بالغیب کے کوئی چیز نہیں جو انسان کو قائم رکھ سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یقین دہانی ہے تم تف گرو اگر تم صبر کا دامن تھامے رکھو اور تقوی تو اختیار کرو یعنی شرح حدود سے باہر نہ نکلو مجاہدین بھی نکلتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں اور ان غلطیوں کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے اور صرف مجاہدین دعات بھی مجاہدین جب مجاہدین کا نام لیتا ہوں تو صرف لڑنے والے مراد نہیں ہوتے بلکہ سب سے پہلے دعوت دینے والے سب سے بڑا جہاد تو حق کا کلیمہ کہنا ہے اور وہ بھی یقیناً جو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں یہ سب لوگوں کو اپنی غلطیوں سے رجوع کرنا چاہیے خاص کر وہ غلطی ہے جو منحجی غلطی ہے جو سنت کے راستے سے ہٹی ہوئی اور ددات کے قریب ہے کیونکہ یہ بدات ہے جو سب سے بڑا فکر ہے ان تصویروں صبر سے کام لو جمے رہو اور کبھی بھی اللہ سے مایوس نہ ہونا اور ہمیشہ یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتے رہو اور ہر وقت کٹتے ہوئے ٹکڑے ہو جائیں مگر یہی کہو کہ اللہ کی کامیابی جو ہمیں وعدہ دیا گیا آ کر رہے گی جی ہمیں ضروری چھک نہیں حتیہ کہ کافر جو ہے شش کر رہ جائے جیسا کہ گواتا نام وبے میں جانے والے قیدیوں نے عظیمت کا مظاہرہ کیا جیسے کہ اللہ کے راستے میں یہ جو دو عورتیں مسلمان ہوئی تھی بہت بڑی نشانی ہے انہوں نے جم کر مظاہرہ کیا اور اس کی تقریر یہ جو بول رڑنے کی تقریر ہے مصر میں وہ یہی ہے تو وہ کہتی ہے کہ صلاح الدین کہ میں انتظار کرتی ہوں کہ ان لڑکوں میں میرے بھائیوں میں کس وقت ابھرتا ہے میں انتظار کرتی ہوں خالد بن ونی کا کہ وہ کس وقت منظر پر سامنے آتے یعنی اس طرف کے لوگ تو یہ ایک راستہ ہے لال یا اللہ یقین دلا رہا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر بھی من اوفا بھی ملنگا بتاؤ بھلا اللہ سے زیادہ وعدے کو نبھانے والا کوئی ہے اے اللہ کوئی نہیں رہے سوائے رہتا جو تو جو کوئی طاقتور طاقت طاقتور سچے سے سچا وعدہ نبھانا چاہے تو بشری کمزوری اور مخلوق والی کمزوری اسے وعدہ نبھانے سے روک سکتی ہے اور سب کچھ کر گزرنے والا ما ہے تو فرمایا اس سے بڑا وعدے کو نبھانے والا بھلا کون ہو سکتا وہ ہے وہی है اللہ تبارک تعالیٰ بجے اور آپ کو کہے سنے میں تھے ایمان کی روشنی لینے اور اس روشنی کے اندر زندگی کا سفر کرنے کی توفیقت فرمائے یہاں تک کہ ہماری منزل آخر یہی ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو ہم اللہ پر مطمئن اور راضی ہوں ہو. ربیع بلار ربل اسلام دینم وبی محمد النبی آپ سب سے پہلے سنی سنائی بات کا مفہوم یہ ہے کہ جس بات کے بارے میں کوئی بھی تصموت کی نشانی موجود نہ ہو جب آپ ایک ایسے شخص سے بات سنتے ہیں جس کا آپ تجربہ کر چکے ہیں کہ وہ قرآن و سنت سے بات کرتا اور قرآن اس کے سامنے کھلا پڑا ہے اور بات بھی قرآن کے مطابق ہے تو پھر مان لینا آپ پر واجب ہے اور اگر کوئی بات آپ کو قرآن و سنت سے ہٹی ہوئی معلوم ہوتی ہے تو وہ بڑے سے بڑا کیوں نہ آپ کو اسے پوچھ لینے پہ اکثر جناب کیسی سب ہے چنا کاروبار بینک یہ ہر